يا لم تحرم ما أحل الله لك والله غفور اے نبی جو چیز اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے تم اپنی بیویوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اسے کیوں حرام کرتے ہو اور اللہ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 پل کئی دل ہوں اضوا جن خیر کسل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 پس کملی کم نو و کو دن سو خو سو ختو لمک الله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 اوہلوین منوبو توبولا ہتوحسم عیوک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 نورئی نئی منیل اے ایمان والو اللہ حضور سچی توبہ کرو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 اس نور کو مکمل کر دیجئے اور ہماری مغفرت فرما دیجئے یقینا آپ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں یا ایوہا النبی جاہد الكفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر اے نبی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 تحتاب جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے اللہ ان کے لیے نوح کی بیوی اور لوت کی بیوی کو مثال کے طور پر پیش کرتا ہے یہ دونوں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 اپنے پروردگار کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ تاج یار لوگوں میں شامل تھیں